السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وڑ ل علی بروہی مئند مجی او ہار کڑلا محم مدیو ورلا آلی محم مار تر لروہی ورلا آلی بروہی مئی نحمی دم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وَخَيْرُ الْهَدَى هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ بالله السمين العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تسيبهم فتنة أو يسيبهم عذاب أليم عبد الرحمن بن عبد رب کابہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی کے پاس گیا اس وقت وہ کعبے کی سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے گرد لوگ جمع تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہر نبی پر یہ بات فرض تھی لازم تھی کہ وہ ہر خیر کی بات جو اسے معلوم ہے اپنی قوم کو بتا دیں اور ہر شر اور برائی جو اسے معلوم ہے اسے اپنی قوم کو ڈرا دے میری امت کی پہلے دور میں آفیت ہوگی اور پھر بعد میں آنے والا وقت فتنوں سے بھرا ہوا ہوگا ایسے ایسے فتنے اور ایسے مسائب اور ایسی مشکلات جن کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ فتنے نمودار ہوں گے سمایو جی وہ فتن تو رب کے کو پڑ سہا پھر ایسے فتنے نمودار ہوں گے کہ ہر آنے والا فتنہ اپنے سے پہلے والے فتنے کو چھوٹا کر دے گا سما یو جی او پھر اس کے بعد فتنے ظہور پذیر ہوں گے اور فتنے آئیں گے یقول المومن مومن کہیں گے ہاج ہی موہ یہ فتنے ایسے ہیں کہ جو مجھے ہلاک کر دیں گے ایسے فتنے تو میں نے پہلے کبھی دیکھے ہی نہیں ان سے بچنا بڑا مشکل ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فتنے مجھے ہلاک کر ڈالیں سمتن کشف لیکن وہ فتنہ گزر جائے گا اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ فتنے ظاہر ہوں گے اور فتنہ آئے گا مومن پھر یہی کہے گا کہ حاضی موہلے کا تھی کہ یقیناً یہ فتنہ تو مجھے ہلاک کر دے گا پیغمبر علیہ السلام نے تو پہلے ہی یہ بات فرمائی کہ ترقی کو برس ہاں برس ہر آنے والا فتنہ پہلے کو ہلکا اور چھوٹا کر دے گا چنانچہ مومن یہ کہے گا کہ یہ فتنے تو کہیں مجھے ہلاک نہ کر دیں گے سم وطن چنانچہ وہ فتنا بھی گزر جائے گا یہ فتنوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہے گا فتنوں کی نشاندہی پیغمبر علیہ السلام نے کر دی فتنوں کے بارے میں ان کی ہلاکتوں کے بارے میں آپ نے بتا دیا اور ساتھ ہی یہ بات بھی بتا دی اور سمجھا دی کہ ان فتنوں سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے چنچے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا منسر رہو ناری خل الجنہ جو یہ چاہتا ہے پسند کرتا ہے کہ اسے فتنے کچھ نہ کہیں فتنوں سے بچ جائے جہنم کی آگ سے اسے آزادی مل جائے اور جنت میں داخلہ اس کو مل جائے اور یہ حقیقت اور بڑی کامیابی قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا فقد فاس جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاص کامیاب ہے وہ انسان اصل کامیابی یہی ہے تو پیغمبر علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جو اس چیز کو پسند کرتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے فل تو اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ یوم ولی آخر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وا سو الی اور لوگوں کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرے جیسا کہ وہ اپنے لیے پسند کرے مختلف احادیث کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے ان فتنوں سے بچاؤ جہنم سے آزادی اور جنت کے داخلے کے لیے مختلف چیزیں جو ہے وہ بیان کی ہیں یہاں فرمایا کہ جو کامیابی چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو توحید پر ثابت قدم ہو ہما وقت اس حال میں رہے کہ اللہ رب العالمین پر اس کا کام لیمان ہو اللہ کی توحید کو ماننے والا ہو حاجت روا اور مشکل کشاں اللہ رب العالمین کو ماننے والا ہو توحید کے تمام ترک تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو اور بڑی ثابت قدمی اور دلچمائی کے ساتھ اور پوری بصیرت کے ساتھ توحید کے ساتھ قائم و دائم ہو اس پر استقامت کیونکہ موت کا پتہ نہیں کب موت آ جائے انسان کو کچھ معلوم نہیں کہ کب موت کا آہنی بنجا اسے اپنے شکنجے میں لے لے چنانچہ اس مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تیاری مکمل ہو اور اس کی توحید کے اندر کوئی لچک نہ ہو اور کسی ایک لمحے کے لیے بھی اس کی توحید میں کوئی جو کمی نہ پائی جاتی یوم آخرت قیامت پر ایمان اس پر بھی یہ قائم و دائم ہو اور یہ ایک بڑی چیز ہے استفامت کے لیے کہ جب بندے کا آخرت پر ایمان ہو اس سے یہ معلوم ہو کہ مرنے کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا پھر زندہ کیا جائے گا حساب و کتاب مجھ سے جو ہے وہ لیا جائے گا قیامت کے دن کی سختیاں حشر کے میدان کی ہال ناکیاں یہ سب کچھ اگر انسان کے سامنے ہو اس پر کامل ایمان ہو اور اس کا عمل یہ ثابت کر رہا ہو کہ یہ شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے تو پھر اس شخص کے لیے جو ہے وہ یہ بات بھی نجات کا سبب بن سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق وباد کو بھی بیان کر دیا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان اور اس کے ساتھ سمت. النَّاسِ الَّذِي يُحِبُ <إِلَي> لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ ہو ایسا سلوک ہو جیسا وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے ہر شخص یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہ آئے کوئی بدتمیزی میرے ساتھ نہ کرے میرے ساتھ कोई ہے ऊंची آواز میں بات نہ کرے پمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو کسی سے بد اخلاقی نہ کرو ہر ایک سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو کوئی مشورہ مانگے صحیح اور درست مشورہ اس کو دو کسی کی قیمت نہ کرو کسی پر بہتان لگاؤ نہ لگاؤ کسی کی الزام تراشی کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کہ جو اس کو یا جس کو انسان اپنے لیے جو ہے وہ نہ پسند کرتا ہے لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ اس چیز کو نہ پسند کرتا مختصر الفاظ میں پیغمبر علیہ السلام نے بڑی جامع بات بیان کر دی بڑی مختصر سی بات بچوں اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے اپنے مومن بھائیوں کے لیے فرمایا کہ اگر معاملہ اس طرح ہوگا اور حقوق العباد کے حوالے سے اگر اس چیز پر بندہ کار بند ہو جائے ثابت قدم ہو جائے تو بس پھر اس کے لیے نجات یقینی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ بشارت دے دی اس پرفتن دور کے اندر اس چیز پر قائم و دائم ہونا ایک بڑی آسمائش ہے آج ہم دیکھ لیں کہ اس توحید کے معاملے میں بھی لوگ کس قدر کمزور ہیں توحید کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اگر بندہ رائے کے دانے کے برابر بھی اس عقیدہ توحید کے حوالے سے شک و شبے کا شکار ہے تو پھر یہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا توحید کے تمام تر تقاضوں کو پورا کرنا اور معاشرے میں کس کس انداز میں اس توحید کا مزاق اڑایا جا رہا ہے شرک کی غلاثتیں اس نے کس طرح پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے بلکہ معاملہ تو یہاں تک پہنچ چکا کہ لوگوں کو یہ توحید کی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ان کے لیے بالکل نئی اور انوکھی بات بن جاتی اور یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس کی نشاندہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی کہ آخری زمانے کے اندر شرک خوب بڑھے گا خوب پھیلے گا اور شرک جو ہے وہ کس طرح معاشرے میں عام ہو جائے گا لوگ دین کا نام لے کر اسلام کا نام لے کر شرک کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے بتاپ کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے بظاہر ان چیزوں کو سن سن کر ہم بڑا ہلکا سمجھنے لگے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری آخرت کا نجاد نجات کا دار و مدار اسی چیز پر ہی ہے اسی چیز پر ہے یہ شرک یہ کفر معاشرے کے اندر جائے وہ پھیلتا جائے گا اس سے بچاؤ کی تدابیر ہمیں اختیار کرنی چاہیے اور وہ یہی ہے کہ اللہ کی توحید پر قائم ہوتا ہے ایسے ایسے فتنے تکون فتن اب ہاں ان فتنوں نام کچھ بھی لیتے رہے رہنمائی کر رہے ہیں لے کر جا رہے ہیں جہنم کی طرف بلکہ ایک اور حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بلانے والے یہ دعات یہ در حقیقت جہنم کے دروازے پر کھڑے لوگوں کو بلا رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فمند لے جائیں گے جہنم میں وہ شب داخل ہو جائے گا چنانچہ آج ہم اپنے معاشرے میں دروازوں پر کھڑے ہیں اور لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں فرمان وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی باتوں کو نہ سنو ان سے بچو یہ تو آپ جو فتنوں کے دروازوں پر کھڑے ہیں جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے یہ بات کہ تم کسی درخت کی جڑ کو چباتے ہوئے مر جاؤ نہ کہ یہ کہ تم ان کی بات کو جو ہے وہ قبول کرو یا ان میں سے کسی ایک کے پیچھے جو ہے وہ چلو ان میں سے کسی ایک کے پیچھے چلنے سے یہ کہیں بہتر ہے کہ انسان تنہائی اختیار کر لے جنگل میں نکل جائے اور اگر کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو درخت کی جڑ کو چباتا رہے اس کے ساتھ چمٹا رہے یہاں تک کہ اس کی جائے کس کس انداز میں یہ فتنے پہنچ رہے ہیں ہر ہر گھر پہنچ رہے ہیں نمبر علیہ السلام نے تو پہلے ہی فرما دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں سکتا کہ میں ان فتنوں سے بچا ہوا ہوں ان فتنوں سے کوئی نہیں بچ سکتا یہ فتنے آج ہمارے سامنے یہ فتنے گھروں کے اندر بارش کے قطروں کی طرح گر رہے ہیں اور حقیقت کسی نہ کسی صورت میں یہ فتنے ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں یہ ایسے خطرناک فتنے ہیں ایسے خطرناک فتنے ہیں کہ من تشر تشرف تشریف ہوں کہ ان فتنوں کی طرف اگر کوئی جھانکے گا تو اس کا جھانکنا بھی جو ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ فتنے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے یہ فتنے ان جھانکنے والوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیں گے دیکھ لیجیے فیس بک اور اس قسم کی جتنی بھی جدید چیزیں ہیں آج صرف ایک بٹن دبانے پر یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے گھروں کے اندر کیا ہمارے کمروں کے اندر اور ہمارے کمروں کے اندر کیا ہمارے دیکھوں تو صحیح کہ فتنہ کیا ہے پہلے تو اٹھ کر جانا پڑتا تھا. گھر کا دروازہ اور یہ فتنہ وہاں بھی آپ کے پاس پہنچا ہوا ہے آپ کے ہاتھ میں. ایسے فتنے کہ جو انسان کی تباہی بربادی ہلاکت کا سبب بننے والے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گھنٹوں ان چیزوں پر جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں گھنٹوں ضائع کرتے ہیں وہ بس خاموسر ہاتھ میں ہے یہ موبائل ہاتھ میں ہے اور بس وہ چلا جا رہا ہے چلا جا رہا ہے دیکھ رہے ساری دنیا سمٹ کر آ گئی شروع یوں ہوتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ جیس میں بہت سارے دینی فوائد ہیں ان کو میں سمیٹنا چاہتا ہوں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو کھولتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا کیا کچھ اس کی نظروں کے سامنے سے جو ہے وہ نہیں گزرتا اب کون کہہ سکتا ہے کہ کس موقع پر جو ہے میں ثابت قدم رہوں گا اور کس موقع پر میں ثابت قدم نہیں رہوں گا فہاشی اور بے حیائی کا معاملہ تو الگ ہے اس سے ہٹ کر صرف دین کے نام جنہیں پتہ ہے کہ فلاں فلا جو ہے وہ جگہ پر یہ یہ چیزیں ہیں دین کے نام پر یہ یہ یہ باتیں کی جا رہی ہیں اور اس طرح ہو رہا ہے یہ بھی ہے ہے یہ بھی ہے جب کچھ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ انسان تعلق قائم کرتا ہے ان کی معلومات لیتا ہے اور ان کے ساتھ چلتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ شخص اس ذہن کا مالک بن جاتا ہے اس کی سوچ اور فتح بن جاتی ہے کہ پھر وہ چیز اس کے لیے اتنی بری نہیں رہتی بس یہ آغاز ہے اس فتنے میں مبتلا ہونے کا پھر بعض اوقات اٹھتے بیٹھتے وہ اسی قسم کی باتیں اپنی زبان سے جاری بھی کرتا ہے اس کی زبان سے یہ باتیں نکلتی بھی ہیں الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میں نے جملہ کیا ادا کیا ایسے ہی تو نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرک کو کفر سے بیزاری کا اعلان کس کس انداز میں کیا اور کس کس انداز میں تعلیم دی کہ دیکھو کہیں کسی بھی انداز میں اس شرک کی اور اس کفر کی آمیزش تمہارے عقیدے کے اندر یا تمہارے کسی عمل کے اندر یا تمہاری کسی قول کے اندر نہ آ جائے اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رات کو تم اپنے بستر پر جاؤ سونے سے پہلے سورت الخاف اس پوری سورت کی تلاوت کیا کرو یہ شرک سے بیزاری کا اعلان ہے کہ اگر کوئی ایسا کلمہ جملہ کوئی بات کوئی سوچ اور فکر اگر اس شرق کے حوالے سے ذہن میں آئی ہو تو اللہ رب العالمین سے معذرت کر لے معافی مانگ لے اور اس شرک سے بیزاری کا اعلان کر کے پھر سوئے کس کس انداز میں یہ فتنے ظاہر انسان تصور ہی نہیں کر سکتا ہلاک کر دینے والے تباہ و برباد کر دینے والے یہ فتنے ہیں اور ہر آنے والا دن ہر آنے والا دن آج سے بدتر یہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان آنے والی کل اچھی نہیں ہو سکتی ان فتنوں کے اعتبار سے وہ آج سے بدتر سخت اور مشکل ہوگی اتنے مشکل حالات ایسے مسائل ایسی پریشانیاں اور ایسے ایسے فتنے کہ یمر الرجل بقبر الرجل رجول یا کول یا لیدنی مکانا کہ ایک شخص اپنے کسی دوسرے شخص کی قبر کے پاس سے گزرے گا ایسا دور ایسے فتنے ایسی آزمائشیں کہ دوسرے شخص کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو یہ کہے گا لئی تنی مکان ہوں کاش یہ مرنے والا میں ہوتا اس کی جگہ پر جو ہے وہ یہ بیری خبر ہوتی لیکن یہ احساس اور یہ فکر شیطان نے ختم کر دی فتنے کس کس انداز میں ظہور پذیر ہو رہے ہیں اور لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں انسان کو جو ہے وہ اندازہ بھی نہیں ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ سب باتیں ہمارے سامنے رکھی فتنے تو بہت سارے بیان کیے بڑے بڑے فتنوں کی پیغمبر علیہ السلام نے نشاندہیاں کی اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے بارے میں ہمیں جاننا بڑا ضروری ہے اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک حدیث میں پہلے علم کے اٹھ جانے کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد فتنوں کے پھیل جانے کا ذکر کیا جب علم اٹھ جائے گا تو پھر اس کے بعد کتنے بڑھتے چلے جائیں گے اور قرب قیامت یہ چیز عام ہوگی اور آج بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ علم کس قدر جو ہے وہ کم ہو چکا ہے حقیقتا علماء کس قدر جو ہے وہ کم ہو چکے ہیں اللہ رب العالمین اس علم کا جو ہے وہ کس طرح اٹھا رہا ہے ان العلم وَلَكِنْ بِقَبْزِ <الْعُلَمَاء> اللہ تعالی اس علم کو لوگوں سے کوئی عالم نہیں ہوگا عالم ہوگا ہی نہیں کوئی چنانچہ لوگ کیا کریں گے لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے فصوئلو فافتوں فضلو وزلو پھر ان سے مسئلے پوچھیں گے ان سے جا کر معلومات لیں گے اپنے مسائل کے بارے میں پوچھیں گے وہ فتوی دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی جو وہ گمراہ کریں تو اس لیے علم کا حاصل کرنا بڑا ضروری ہے اور جب تک انسان کے پاس اس قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہوگا اس کے فتنوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے یہ علم ہی ہے جو انسان کو ان فتنوں سے بچانے والا ہے ان فتنوں سے بچاؤ کا ایک بہترین ذریعہ یہی قرآن اور حدیث کا علم ہے اس کے بارے میں پڑھیے جانیے اور یہی چیز آپ کو ان گمراہ کرنے والے تو سے بچا کر رکھے گی جب آپ کے پاس قرآن کا علم ہوگا قرآن پڑھتے ہوں گے احادیث پڑھتے ہوں گے اور اس کے بارے میں معلومات پڑھتے ہوں گے پھر کوئی بھی جو ہے آپ کے سامنے کھڑا ہوگا اپنی دعوت پیش کرے اگلے ہی لمحے آپ پہچان جائیں گے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے کس طرف دعوت دے رہا ہے اور یہ ہمیں کہاں لے جانا چاہتا ہے لمحوں میں معاملہ سامنے آ جائے گا کھل کر چنانچہ چاہیے اعتبار سے آج کے اس دور کے اندر بھی کا حاصل کرنا بڑا ضروری ہے یہ فتنوں سے بچاؤ کا ایک بہترین ذریعہ اور اس کے لیے یہ کافی نہیں کہ بس ہم کبھی کبھار جو ہے وہ کسی دینی مجلس میں شریک ہو جائیں نہیں بلکہ ان فتنوں سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث کے علم کے حصول کے لیے کچھ نہ کچھ پک ضرور نکالیں ہر زبان کے اندر قرآن کے حدیث کے ترجمے موجود ہیں اس کو پڑھیں اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے ہم جائزہ لیں کہ ہم ہر روز کتنا قرآن پڑھتے ہیں قرآن سے ہمارا تعلق کتنا ہے کتنا قرآن پڑھتے ہیں حدیث کی کتاب کتنی پڑھتے ہیں اپنے پورے دن کی مصروفیات میں سے کچھ نہ کچھ وقت اس کے لیے ضرور نکالنا چاہیے ایک طرف قرآن کی تلاوت بھی ہو اور دوسری طرف اس کا سادہ ترجمہ اور اللہ توفیق دے تو پھر اس کی تفسیر اس کا مطالعہ ضرور کیجیے اس کو پڑھیں زیادہ نہیں دس پندرہ منٹ کا وقت ہمیں ضرور نکالنا چاہیے جس طرح ہم اپنے دیگر معاملات میں کبھی چھٹی گوارا نہیں کرتے اور وہ کام اگر ہمارا رہ جائے اس مقرر وقت میں تو اس کے بعد ہم پھر وقت نکال کر اپنے اس دنیا کے کام کو پورا کرتے ہیں اسی طرح اس قرآن اور حدیث کے علم کے لیے ہمیں وقت نکالنا چاہیے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ کسی عالم کے آگے تو ہو کر بیٹھے پھر روز تھوڑا تھوڑا بڑھتے چلے جائیں تاکہ ان فتنوں سے بچاؤ کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہو اور یہی چیز فتنوں سے بچاؤ کا سبب بننے والی یہی چیز فتنوں سے بچاؤ کا سبب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان فتنوں سے بچاؤ کے لیے امال صالحہ کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے کچھ لوگ ان کو قرآن اور حدیث کی معلومات بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ معلومات جہاں ان کو بٹھا دو گھنٹوں اس پر جو ہے وہ گفتگو کر لیں لیکن عمل کے اندر کو رہے عمل نہیں کرتے اور یہ بھی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جس کی نشاندہی پیغمبر علیہ السلام نے کی کہ قرب قیامت عمل گھٹ جائے گا عمل گھٹ جائے گا باتیں بہت ہوں گی عمل نہیں ہوگا والے بہت ہوں گے لیکن عمل نہیں ہوگا پیغمبر کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے نیکی کے معاملے میں کوئی سستی نہیں ہونی چاہیے نیکی کرنی ہے اس کو جلدی کرو کچھ का نہیں کہ موت آ جائے فصل وَيُنسي وَيُنسي جلدی کرو یہ بھی فتنوں سے بچاؤ گا ایک آپ کا وقت اس نیکی کے اندر لگ جائے آپ بازاروں میں بیٹھنا دوستوں کے ساتھ بیٹھنا دیگر معاملات ہوٹلوں میں بیٹھنا کچہریاں کرنا ان تمام چیزوں سے انسان بچ جائے اور فتنوں کے دور کے اندر تو ویسے بھی تعلیم دی کہ اپنے گھر کے اندر بیٹھے رہو گھر سے باہر نہ نکلو اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا وہ کے ساتھ بیٹھا ہے اور وہ بیٹھ کر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں آخر میں یہ اٹھ جاتا ہے اور پھر اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کون کون سی باتیں اس مجلس میں اس کے لیے بھی لکھی گئی سنی جو اس کے اندر یہ شریک ہو چکا جس سے یہ انکار نہ کر سکا برات کا اعلان نہ کر سکا ان فتنوں سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے اپنے گھروں کے اندر بیٹھو امال صالحہ میں وقت لگاؤ خوب عبادت کرو فتح فتن اللَّيْلِ فیتاسلم ایسے ایسے فتنے کہ رات کی تاریخی جیسے فتنے رات کی تاریخی مسلسل ہوتی ہے البحر کہ جس طرح سمندر کی لہریں ہیں مسلسل آتی ہیں اس طرح فتنے اور لہریں گزر جاتی ہیں اور دوسری جب آتی ہے لہریں آ رہی لیکن ان لہروں کے درمیان کچھ وقفہ ضرور ہے رات کی تاریخی رات کا اندھیرا مسلسل ہے مسلسل رات کی تاریخی میں کچھ سوچتا نہیں کچھ پتہ نہیں چلتا ہاتھ کو ہاتھ سجائی جائے وہ نہیں دیتا ایسی تاریخی کو وہ شخص مومن ہوتا ہے, شام ہونے سے پہلے پہلے کافر ہوتا. ایسا دور سی مومن کا اپنے بستر پر جاتا ہے مومن ہے اور صبح اٹھتا ہے تو کافر ایسے فتنے ڈرنا چاہیے ان فتنوں سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جو عمال کو سوتے وقت انسان کے لیے کرنا ضروری ہے ان کا سہارا لے کر اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے پھر اپنے بستر پڑ جائے تاکہ اس کی صبح بھی مومن ہونے کی حالت میں ہو دینہو یہ من الدنیا دنیا, دنیا, دنیا چند کے ان چنتکوں کے یہ اپنے دین کو جو ہے وہ بیچ دے اس کا دین اور اس کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ یہ اپنے دین کا سودا کر چکا ہے یہ سمجھے گا کہ میں نے اپنے مال کا اپنی چیز کا سودا کیا ایسے فتنے فرمایا کہ ان فتنوں سے بچاؤ کے لیے صالحہ کو اختیار کرو قرآن اور حدیث کا علم اس کو حاصل کرو اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان فتنوں کے اندر ہم مبتلا ہو چکے ہیں کون ہمارے ایمان کی گارنٹی دے سکتا ہم خود اپنے ایمان کی گارنٹی نہیں دے سکتے دنیا کے اس مال کے وز دین کا سودا مال کمانے کے لیے انسان کیا کیا کچھ کرتا ہے مال حاصل کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز اس کا فرق اس نے مٹا دیا ہے ختم کر دیا اور یہ معاشرے کے اندر یہ کتنا عام ہے جن جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے آج ہمارے کاروبار اور معاملات کے اندر وہ سب چیزیں شامل کس کی زنداز میں انسان جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر ملوث اور پیغمبر علیہ السلام نے ان کو فتنوں کا نام دیا ہے فتنوں کا نام دیا دو کا دہی سے اپنے مال کو بیچ دینا مال کا سودا کر دیا اپنی چیز کو بیچ دیا اس کا سودا کر دیا صبح کو دو پیسے اس کو زیادہ ملتے ہیں تو یہ کہہ دیتا ہے کہ ابھی میں نے سودا پورا نہیں کیا ابھی تو میں نے فلاں سے مشورہ کرنا ہے میں نے مشورہ کر لیا تھا میں نے بتا دیا تھا ابھی فلاں باقی ہے اس اس انداز میں یہ اپنے سودوں سے اپنے عہدوں پیمان سے جو ہے وہ پھرتا دیا داری امانت داری اس کا فقدان ہوگا امانت دار لوگ بہت جو ہے وہ تصور نہیں کر سکتے تھا کہ جس کے ساتھ میں خرید و فروخت کر رہا ہوں یہ مسلمان ہے یا کوئی اور ہے یہودی ہے یا عیسائی معلوم تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ کبھی بھی جو ہے بےمانی نہیں کرے گا وعدہ خلافی نہیں کرے گا جھوٹ نہیں بولے گا میں بے فکر ہو کر سودے کرتا تھا اور پھر ان دوسروں کے لیے اہل کتاب کے لیے مجھے یہ معلوم تھا کہ ان کے بڑے ان کو ان چیزوں سے روکتے ہیں اور ان چیزوں سے ان کو منع کرتے ہیں اس لیے وہ مجبور ہیں اور یہ کام نہیں کرتے اپنے دور کی بات ہے کچھ وقت کے بعد کہتے ہیں کہ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس کے ساتھ خرید و فروخت کروں اب تو بس یہ چند ایک لوگ ہی ہیں کہ جن کے ساتھ میں خرید و فروخت کرتا ہوں ورنہ اس کے علاوہ میں کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی خرید و فروخت بھی نہیں یہ اس دور کی بات ہے اور آج جب کہ ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ عام ہو چکا بانی عام ہو چکی وعدہ خلافی جو ہے وہ عروج پر ہے دھوکہ دہی ہر چیز جو ہے وہ یہ عروج پر ان حالات میں ان سے بچاؤ کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ دین کو حاصل کیا جائے اور اس پر عمل کی کوشش کی جائے اپنے آپ کو اس کی طرف لگایا جائے جھوٹ بےمانی دھوکہ دہی دگا بازی وعدہ خلافی بدہدی یہ سب کچھ صرف ہند دنیا کے چندوں کے لیے ہے کاروبار کے اندر یہ چیزیں آج ہمارے معاشرے میں عام نظر رہی کیا ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں دین ہمیں اس کے بارے میں امانت داری دھیانت داری کے حوالے سے کیا تعلیم دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایمان کے الفاظ استعمال کی اس کا ایمان ہی نہیں جو اپنے وعدے کا مفانہ کرنے والا اس طرح کی کئی حدیث تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تو یہ اپنے دین کا اپنے ایمان کا سودا کس طرح انسان کر بیٹھتا ہے اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا پھر اس کے بعد جھوٹ ہمارے معاشرے میں آم آج جھوٹ کو جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا بلکہ اپنے کاروبار کا ایک بنیادی حصہ اس کو تصور کیا جاتا ہے کاروبار سے ہٹ کر بھی دیکھا جائے عام معاملات کے اندر بھی عام گفتگو کے اندر بھی انسان کس طرح جھوٹ بولتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت یہ فتنا بھی عام ہوگا جھوٹ جا ہے وہ بالکل عام کسی شخص کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں کس طرح جائے وہ جھوٹ بول ہوں حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹ سے بچنے کی تلقین کی یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی اگر کوئی معاملہ یا گفتگو کر رہے ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی اسے منع کیا عبداللہ اللہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا والدہ نے ان کی والدہ سے اسی وقت پوچھا کہ کیا تم نے اس بچے کو کچھ دینے کا ارادہ کیا ہے کوئی چیز دینی ہے اس کو نے کہا کہ میں اس کو جو ہے وہ یہ کھجور دینا چاہتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو یہ چیز نہ دیتی تو یہ تمہارے لیے ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے ہے ایک جھوٹ جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے. اس جھوٹ کی کے حوالے سے یہ مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ان حالات میں بھی جھوٹ کی اجازت نہیں ہنسی مزاق اور دوستی میں بھی کسی کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے بھی جھوٹ کی اجازت نہیں فیق سے وہ لوز ہی کا بھی لہو ویگرام نے ایک ہی جملے میں تین دفعہ کیا تباہی اور بربادی ہو اس شخص کے لیے, کہ جو اس لیے اپنی سے کوئی کلمہ نکالتا ہے کوئی بات کرتا ہے جھوٹی بات اور وہ اس لیے کہ لوگ ہنس پڑے لی کا بھیل پاؤں تھوڑا سا ہسی مزاق آج ہم انتظار کرتے ہیں کوئی ایسا دوست جس کے بارے میں پتا ہو یار وہ آجر ہے تو پھر مجلس چاہے وہ زفران بن جائے یوں ہو جائے ایسے ہو جائے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی کتنا بڑا جرم بن جاتا ہے ہمیں منع کرنا چاہیے مذاق کے اندر بھی اس جھوٹ کی اجازت نہیں آپ نے فرمایا کہ جو اس لیے بات کرتا ہے کہ لوز ہی کا بھی قوم کہ لوگ ہس پڑے قوم ہس پڑے فرمایا وہ لہو وی لہ تباہی اور بربادی ہو اس کے لیے تباہی اور بربادی ہو اس کے لیے یہ جھوٹ ہمارے معاشرے میں ہمارے کاروبار میں ہمارے لین دین میں کس طرح جو ہے وہ شامل ہو چکا اس سے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرنی چاہیے اور اس جھوٹ کے ذریعے ہم چند روپے کما کر بڑا خوش ہوتے ہیں اس جھوٹ کے ذریعے چند روپے کما کر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بھی منت بنی دنیا کے چند تخو کے عوض دین کے سودے ہیں اپنے ایمان کو دین کو جو ہے وہ انسان بھلا دیتا ہے پھر اس مال کو کمانے کے لیے اس مال کو کمانے کے لیے یہ انسان کس طرح اپنے دین کا جو ہے وہ سودا کرتا ہے پھر یہ حلال اور حرام کی تمیز کا فرق آج کتنے لوگ ہیں جو ایسے کاروبار کرتے ہیں جن کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ کاروبار ناجائز ہیں ان چیزوں کا کاروبار حرام لیکن پھر بھی اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ انما اخشا علیکم شہوات بتونی گم و ان چیزوں کا ہے کہ تمہارے پیٹ کی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے تم جو ہے وہ کیا کرو گے تم اپنی ان خواہشات کو جو گمراہ کرنے والی ہیں اپنے پیٹ کے لیے ان خواہشات کو پورا کرو گے جی اپنی شرمگاہ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تم جہاں ان فتنوں میں مبتلا ہو فتنے ویسے تو ہر فتنہ ہی گمراہ کرنے والا ہے ہر فتنہ گمراہی کی طرف لے جانے والا بعض فتنے ایسے کہ جن کے بعد واپسی کے راستے بھی مزدو آپ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ خوف تم پر اس بات کا ہے پیٹ کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو بھرنے کے لیے انسان حلال اور حرام کے فرق کو ختم کر دیتا ہے کسی کے اس پیٹ کی خواہش حرام ہے چناچے وہ کوئی تمیز نہیں کرتا کہ میں کیا کھا رہا ہوں کیا پی رہا ہوں چناچہ وہ حلال اور حرام کی تمیز کے فرق کو ختم کر کے اپنے پیٹ کی خواہش کو پورا کرتا ہے اور یہ خواہش گمراہ کر دینے والی حرام چیزوں میں شراب بھی ہے سور کا گوشت بھی ہے دیگر چیزیں بھی ہیں دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ بھی ہے اس کی تفصیل کافی زیادہ ہے لیکن ہم دیکھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ شراب بھی جو ہے وہ کس طرح عام ہو چکی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ اس کو پیئیں گے اور اس کا نام جو ہے وہ بدل دیں گے نام بدل بدل کر اس کو جو ہے وہ پیا جائے گا اور یہ کیوں پی جا رہی ہے پیٹ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہ یہ سب سے بڑی گمراہی اور بربادی کی طرف لے جانے والی چیز پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ خوف اسی بات کا اور دیگر احادیث میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے یہ نشاندہی کی کہ یہ کتنا بڑا فتنا حرام اشیاء کا استعمال یہ کتنا بڑا فتنہ ہے اس پیٹ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پھر اس شراب کے نام بدل دیے پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں وہ مشروبات یا کھانے اور پینے کی وہ چیزیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ واضح طور پر نشہ موجود ہیں لیکن یہ ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے ان کا ترک جو ہے وہ نہیں کرتا انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں پیغمبر علیہ السلام نے اس فتنے کی طرف دہی کر کے ہمیں یہ بات سمجھائی انما تمہارے پیٹ کی یہ خواہشات گمراہ کر دینے والی ہیں اس کے بارے میں مجھے بڑا خوف ہے ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے پیٹ کے اندر کیا ڈال رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں تعویلیں تو لوگ بہت کرتے ہیں لیکن قرآن اور حدیث کا واضح طور پر فیصلہ اپنے سامنے رکھیں ایسے شخص کے لیے تو نماز کے لیے مسجد میں آنا بھی بنا ہے یا لا تقربوا وانتم جب تم نشے کی حالت میں ہو مسجد میں نہ ہو ہر نشہ ور چیز اس کے اندر شامل ہے ہر نشاور چیز شامل ہے اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں جن کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا لوگ جو ہے وہ ان کا استعمال کرتے ہیں اس کی طرف نشاندہی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں ان باتوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو ہمیں منع کرنا چاہیے روکنا چاہیے اور بالخصوص اپنی اولاد کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ کہیں زندگی کے کسی موقع پر بھی ان کے پیٹ کے اندر کوئی حرام چیز جو ہے وہ نشا اپنا بھی بھرپور طریقے سے خیال رکھنا جس طرح پیغمبر علیہ السلام اپنا خیال رکھا کرتے تھے اپنے بچوں کا خیال رکھتے تھے حسن حسین ایک موقع پر کھجور اٹھا لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے موں سے انگلی ڈال کر اس کو باہر نکلواتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صدقے کی کھجور ہو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے بازو کا کوئی گری پڑی ہوئی چیز اٹھا کر کھا لوں لیکن صرف اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں یہ صدقے کا مال نہ ہو نہیں کھاتے یہ قربانیاں دینی پڑیں گی اور یہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ حرام چیزوں کا استعمال نشہ اور چیزوں کا استعمال ہمارے اندر پایا جاتا ہے سگریٹ ہو اور پھر اس قسم کی جو بھی چیزیں ہیں ان کے اندر بھی نشہ یقیناً پایا جاتا ہے یہ چیزیں انسان کی ہلاکت تباہی اور بربادی کا سبب ہیں ادھر نماز پڑھی ادھر باہر جائے پھر منہ میں وہ چیزیں ڈالے اور کچھ نہیں تو کم از کم اتنا ہی خیال کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا تعلیم دی ہے کہ وہ حلال چیز کہ جس میں بدبو ہو کچا پیاز اور لہسن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی کھا کر مسجد میں آنے سے منع کر فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے برابر کھڑے ہوئے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے کیا ان چیزوں کے اندر اس قسم کی جو ہے وہ چیزیں نہیں پائی جاتی کیسی بدبو ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ جو ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے وہ یہ کہہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی بدبو محسوس ہوتی ہے کیسے محسوس ہوگی تو بہرحال یہ رہا تھا کہ علیہ السلام نے اس فتنے کی طرف نشاندہی کی اخروی نجات کے لیے امال صالحہ کی قبولیت کے لیے اپنی عبادات کو قبولیت کے مقام تک پہنچانے کے لیے حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک چیز یہ بھی بڑی ضروری ہے کہ ہمارے جانے والی ہر چیز ہلال ہو اور ہلال کی کمائی سے کہنے والا اس کے لیے کیا کہا گیا وہ مترمہرام ملبسال हर चीज हराम की खाना پینا لباس اس کی پرورش حرام کی پھر اس کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو آج ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی یہ چیز بڑی ضروری ہے تو بتائیے اور پھر عقیدے کی پختگی اور اس کے ساتھ ساتھ حقیقی کامیابی کے لیے یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ جس فتنے کی نشاندہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس کی طرف ہم توجہ کریں حرام چیز کھانا پینا اس سے اجتناب اور پھر حرام مال اس سے اجتناب حرام طریقے سے کمانا کھانا لینا پینا ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا ورنہ انسان کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کب جو ہے وہ کس بتنے میں مبتلا ہو کر تباہی اور بربادی کے گھڑے میں چلا جاتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پھر اس سے زیادہ خوف تمہاری شرم گاہوں کے بارے میں ہے کہ ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تم جو ہے وہ کیا کرو چنچے عفت اور پاک دامنی کا راستہ ہمیں اختیار کرنا ہے زنا اور زنا کی طرف جانے والے راستے ان سے اجتناب کرنا ہے اور اس سے متعلقہ جو بھی کام ہیں ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا بڑا ضروری ہے انتہائی ضروری ہے اس لیے کہ شرم کی خواہش یہ اس کو اگر کوئی پورا کرنے جاتا ہے حرام طریقے سے تو پھر اس کے لیے جو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تباہی اور بربادی کا راستہ اس سے بچاؤ بڑا ضروری ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی بھی کی کہ قرب قیامت یہ زنا معاشرے میں عام ہو جائے گا یہ زنا عام ہو جائے گا لوگ اس کو ہلکا سمجھیں گے معمولی سمجھیں گے اور اس کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں ہوگی اور کہ ان راستوں کو بھی جو ہے وہ بند کر دیا گیا وَلَا تقرب الزا ان نہ حوقان خواہشاں فرمایا کہ زنا سے زنا کی طرف بھی نہ جاؤ اس کے قریب بھی نہ پھٹکو یہ کھلی فحاشی اور بے حیائی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی نشاندہی کی آپ نے فرمایا کہ ایک فتنہ ایسا بھی ہوگا کہ قرب قیامت فحاشی اور بے حیائی عام ہو جائے گی یہ بڑا طویل موضوع ہے فحاشی اور بے حیائی کے حوالے سے آج یہ پہاشی اور بے حیائی ہمارے معاشرے کے اندر کس طرح رچ بس چکی ہے اور یہ معاشرے میں کس طرح عام ہو چکی ہیں اچھے اچھے دین دار لوگ بھی کس طرح اس فتنے کے اندر مبتلا مرد و زن کا اختلاط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہمارا کوئی خوشی کا موقع ہو یہ مرد و زن اس کا اختلاط نظر آتا ہے خوشی کی چند گھڑیاں ہیں لہٰذا اس موقع پر بیل جول نہیں ہوگا تو پھر کب ہوگا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود خود بھی ان چیزوں سے بچیں اور اپنے اہل و حیال کو بھی ان چیزوں سے بچائیں اس لیے کہ اگر ہماری ڈھیل سے یہ فتنہ عام ہوتا ہے تو پھر یہ گناہ اس کا سارا وبال جو ہے وہ ہم پر کس کس انداز میں یہ فحاشی بے حیائی عام ہیں فحش باتیں فحش کلمات فحش زبان یہ ہمارے معاشرے میں ہاں اور بعض لوگ اس حوالے سے بڑے کمزور ہیں وہ بڑی فوش گالیاں دیتے فوحش گالیاں ان کی زمان پر آ جائے سر ایسا غصہ آ جائے یہ فوش گالیاں بعض اوقات تو کچھ دوست آپس میں بیٹھے ہیں ایسی عادت پخت ہوتی ہے کہ بات بات پر کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی بات نہیں کوئی لینا دینا نہیں لیکن بس بات بات پر اس نے گالی اور گالیاں بھی ایسی فوحش پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت یہ فوش زبان عام ہو جائے گی فحاشی بے حیائی عام فحش باتیں کام کا ان سے نفرت کا اظہار کرنا چاہیے اِنَّ الَّذِينَ يحبونَ آمنوا لهم عذابٌ کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی پھیلے اب کہیں فحاشی یا بے حیائی کے کام ہو رہے ہوں جہاں مرد و زن کا اختلاط ہو جہاں گانے بجانے ہوں جہاں اس قسم کی مجلسیں ہو رہی ہوں اور پھر ہم وہاں پر شریک بھی ہوں اور پھر ہم اس پر راضی بھی ہوں تو بتائیے کہ ہم اس چیز کو پسند نہیں کر رہے گویا کہ یہ ایک علامت ہے ہے کہ ہماری مرضی اور ہماری چاہت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور جس گھر میں یہ ہو رہا ہے پھر اس کو ان وہاں پر یہ پہاشی جب پھیلے گی عام ہوگی تو اس کا گناہ کس پر ہے شریعت نے ایسے ہی تو نہیں مردوں کو بھی نگاہ نیچے رکھنے کا حکم دیا عورتوں کو بھی نگاہ نیچے رکھنے کا حکم دیا عورتوں کو پردے کا حکم اسی لیے تو دیا گیا یہ ساری چیزیں یہ سارے سدے باب اسی لیے کیے گئے اب ان میں سے کسی کا فخدان ہے اور وہ ہماری مرضی کے ساتھ ہیں ہماری چاہت کے ساتھ ہیں تو گویا کہ ہم اس پہاشی کو پسند کرتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں درد نہ کاذا درد نہ کاذا ان چیزوں سے اتنا بڑا ضروری ہے بات پھر وہیں ٹہرتی ہے کہ ایسا برفتن دور ہے اور فحشی اور بے حیائی ایسے عام ہو چکی ہیں کہ آپ ادھر گھر سے باہر نکلیں گے مسجد سے باہر نکلیں گے چند قدم چلیں گے آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی فوہش منظر نظر آئے گا بے پردگی آپ کو عام نظر آئے گی مرد و زن کے اختلاط عام نظر آئے گا اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے معاشرہ بات وہیں آ کر ٹھہرتی ہے کہ بلا ضرورت فطروں کے دور میں اپنے گھروں سے باہر بھی نہیں نکلنا چاہیے اپنے گھر کو جو ہے وہ اپنا مستقبل بنا لے اپنے گھر کے ساتھ چمٹ جائیں بلا ضرورت گھروں سے باہر جاہے وہ نہ نکلے تو یہ چیز تباہی اور بربادی کا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی پیارا اصول اس حوالے سے جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہر گنا ہر برائی کے لیے ہر خواہش اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کے لیے بڑا چھوٹا سا قانون ہمارے سامنے رکھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارتقاب کرتا ہے بری بری بات. یا گناہ کا کام ہوتا ہے اس کے سامنے ہو رہا ہے لیکن وہ اس کو دل سے برا جانتا ہے اور وہاں سے الگ ہو جاتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا اس کو برا جاننا اور وہاں سے الگ ہونا یا اس کے لیے ایسا ہے کہ گویا یہ وہاں پر موجود تھا ہی نہیں یہ وہاں پر حاضر نہیں تھا موجود نہیں تھا اور دوسری طرف وہ شخص جو وہاں پر نہیں تھا لیکن اس کو بتایا گیا کہ یہ کام ہو رہا تھا اور اس نے اس پر خوشی کا اظہار کیا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ایسا ہے جیسا کہ وہ وہاں ان لوگوں کے ساتھ شریک گویا وہ ان جیسا ہے اب اندازہ کیجیے موجود ہے دل سے برا جانتا ہے نفرت کا اظہار کرتا ہے الگ ہونے کی کوشش کرتا ہے اور, اور, اور الگ نہ بھی ہو سکے لیکن اس نے دل سے برا جانا اپنی نگاہوں کو پھیر لیا الگ ہو گیا تو وہ بری ہو گیا اور دوسری طرف جس نے دیکھا ہی نہیں صرف سنا ہی سنا ہے اور اس پر خوش ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان میں شامل کر تو لہٰذا یہ بات انتہائی ضروری ہے ہمیں ان برائیوں سے اور ان فتنوں سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنی ہے کوئی ایسا فتنہ سامنے آئے اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اس سے الگ ہونا ہے اور پھر اس کو اپنے دل میں برا جاننا ہے کچھ باتیں ایسی ہیں جہاں انسان مجبور ہوتا ہے کچھ کر نہیں سکتا لیکن کم از کم اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو برا جانے ان سے الگ ہو جائے اور ان سے جو ہے وہ جدا ہو جائے بس یہی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی واضح تعلیمات ہمارے سامنے رکھی یہ موضوع کافی طویل ہے توحید اس کو اختیار کیا جائے سب سے پہلے يومن اللہ اور آخرت پر ایمان قیامت پر ایمان اللہ کی توحید پر پختگی پختگی اور ثابت قدمی، یہ انسان اختیار کر لے اور نجات کا سبب بن جائے گی پیغمبر علیہ السلام نے کئی مواقع پر ان فتنوں کی نشاندہی کی لیکن جہاں بھی نشاندہی کی وہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے بچاؤ کا راستہ بھی ہمارے سامنے رکھا ایک رات اچانک پیغمبر علیہ السلام اٹھ بیٹھے آپ کا چہرہ سرخ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کی رات جو ہے وہ کتنے فتنے نازل ہوئے اربوں کے لیے ہلاکت ہے یہ باتیں پیغمبر علیہ السلام نے کہیں؟ ایک روایت کے اندر ہے کہ اس کو بیان کرنے سے پہلے پیغمبر علیہ السلام نے سبحان اللہ کہا اللہ کی توحید اور ایک روایت میں ہے لا الہ اللہ. پوری توحید اس کے اندر آ گئی اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا من من یہ ان حجروں میں سونے والیوں کو کون اٹھائے گا ان حجروں میں سونے والیوں کو کون اٹھائے گا اشارہ تھا مات المین رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ ان کو اٹھائے معنی یہ کہ ان فطروں سے بچاؤ کے لیے یہ توحید بڑی ضروری ہے ان فتنوں سے بچاؤ کے لیے راتوں کو اٹھنا نمازوں کا اہتمام کرنا یہ بڑا ضروری ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کا علم صرف وہ ہے جاننا وہ کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس علم پر عمل بھی جو ہے وہ ضروری ہے جب علم و عمل ساتھ ہوں گے تو پھر فتنوں سے بچاؤ یقینی ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے اقول و لہٰذا